بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سافٹ ویئر انجینئرنگ کا آج ہمارا ہے لیکچر نمبر فورٹی تھرڈ اور میں آپ کے ساتھ فخر لودھی آج کے لیکچر میں ہم اپنی اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کی تھی یعنی کہ ڈی بگنگ ڈی بگنگ کیا ہے کیسے کی جاتی ہے آج کی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بار چلتے ہیں پچھلے لیکچر پہ اور دیکھتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا باتیں کی تھی تاکہ یہ بات ہمیں کرنے میں آسانی ہو تو ڈی بگنگ کے حوالے سے ریکیپ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ڈی بگنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا اس پہ گفتگو کا اس میں دو تین چیزیں امپارٹینٹ ہیں سمجھنی وہ یہ ہے کہ ڈی بگنگ جو ہے اگر آپ کو یاد ہو جو ہم نے بات کی تھی کہ کیپرز جونس کی اسٹڈی کے مطابق 20 of the cost لائف سائکل کے کی پرسینٹ جو ہے ڈیفیکٹس جو پہلے پیدا ہو گئے ہوتے ہیں ان ڈیفیکٹس کو ٹھیک کرنا اور اس سسٹم کو چلاتے رکھنا یہ 20% پرسینٹ آف دا ٹوٹل مینٹنس ہے اور مینٹنس کاسٹ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پہلی بات کی تھی کہ پورے سسٹم کی کاسٹ کا آلموسٹ ٹو تھرڈ وہ اگر ہم بات کریں تو ڈی بگنگ آپ کو شاید مینٹنس سے پہلے بھی آپ کو ضرورت پڑے گی شاید کیا آپ کو یقین اس کی ضرورت پڑے گی وہ کب جب آپ کا سسٹم جو ہے ٹیسٹنگ میں چلا جاتا ہے ٹیسٹنگ والے جب ڈیفیکٹس رپورٹ کرتے ہیں ان ڈیفیکٹس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ان کا سورس اینڈ دین have to ٹو فکس ڈیفیکٹس وٹ یو ہیو ٹو ڈو یو ہیو ٹو ڈی بگ پرابلم سو ڈی بگنگ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے اٹ از اے ویری ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی اٹ از اے ویری کاسٹلی ایکٹیویٹی اور اس کی کاسٹ صرف ایک ڈائریکٹ کاسٹ نہیں ہے اس کی انڈائریکٹ کاسٹ بھی ہے اس کی ڈائریکٹ کاسٹ جو ہے اس کے بارے میں جو ہم نے بات کی تھی وہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ جس شخص نے یا جس ٹیم نے اس کو ڈیفیکٹ کو دیکھنا ہے ریموو کرنا ہے وہ ان کا جتنا ٹائم لگ رہا ہے دیٹ از دی ڈائریکٹ کاسٹ لیکن آن ٹاپ آف دیٹ ان ڈائریکٹ کاسٹ اس کی کس طریقے سے ہے کہ جو سسٹم جس میں یہ خرابی پیدا ہوئی جب وہ سسٹم بند ہوگا تو اس سسٹم کی جو کاسٹ ہے اس کے فیلئر کی ہاؤ از دیٹ اور جتنی بیر وہ بند رہے گا اس پہ کتنا فالتو نقصان اٹھایا جا رہا ہے you know that amount in many cases especially جہاں پر سسٹم کافی distributed ہو کافی بڑا انٹرپرائز سسٹم ہو تو ان cases میں this cost is huge this number is huge so we have to minimize that cost اور ڈی بگنگ کا اس کوسٹ سے ڈائریکٹلی تعلق ہے کیونکہ جتنا جلدی آپ اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اتنا جلدی آپ اس کو فکس کر پائیں گے اتنا جلدی آپ سسٹم کو اپ کریں گے اور اتنی آپ کی بچت ہوگی سو بیسیکلی ڈی بگنگ کا تعلق ڈائریکٹ کوسٹ سے صرف نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹ جو سسٹم کے فیلئر کی وجہ سے جو ہوتی ہے اور جتنا عرصہ سسٹم بند رہتا ہے اس کی جو کوسٹ ہے وہ بھی ڈی کے حوالے سے امپورٹنٹ بن جاتی ہے ڈیبگنگ کے حوالے سے ایک اور جو چیز امپورٹینٹ ہے سمجھنا وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے جس کاز کی بات کی تھی جب یہ سسٹم فیل ہوتا ہے اس ٹائم پہ مینٹنس ٹیم پہ ایک بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے بیکاز یو ہیو ٹو مینٹین دس سسٹم یو ہیو ٹو پرنٹ دس سسٹم بیک ٹو لائف آپ نے اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے دوبارہ اس کو کھڑا کرنا ہے اور جتنا اس میں ڈیلے ہوگا اتنا نقصان اٹھایا جائے گا تو اس وجہ سے that team is also under a lot of pressure بڑی جلدی انہیں کام کرنا ہے تو بیسکلی آئیڈیا یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پرابلمس کس طرح کے ہوتے ہیں ان کی سمٹمس کیا ہوتی ہیں اور ان سمٹمس کی وجہ سے جو پرابلم پیدا ہوتے ہیں ان کی خاص خاص شکلیں ٹیپیکل ان کی شکلیں کیا ہوتی ہیں اس حوالے سے ہم نے پچھلی بار اپنی گفتگو شروع کی تھی بگس کی یا ڈیفیکٹس کی کلاسز کیا ہیں ان کی سمٹمس کیا ہیں اور ان سمٹمس کی ٹپیکل ایکزامپ... ان کی ٹپیکل کیا ہیں؟ اس سلسلے میں ہم نے چند اگزامپلس دیکھی تھی سب سے پہلے ہم نے میموری لیک کے بارے میں دیکھا تھا پھر ہم نے لاجیکل ایررس کو دیکھا تھا پھر ہم نے کچھ کوڈنگ ایررس کو دیکھا تھا آج ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور مزید چند اگزامپلس کو مزید چند کلاسز کو ہم دیکھیں گے ان کی سمٹمس کو سٹیڈی کریں گے اور یہ کوشش کریں گے سمجھنے گی کہ یہ ڈیفیکٹس کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس کی ٹپیکل کلاسیکل خاص خاص اگزیمپل سی ہیں تو آئیے چلتے ہیں ان سلائیڈز کی طرف سر دیکھتے ہیں آج جو ہم پہلی کلاس آف ڈیفیکٹس یا پہلی کلاس آف بگز جو ہم دیکھیں گے These are classified as memory overruns What is a memory overrun? Memory overrun کیا چیز ہوتی ہے؟ Basically, a memory overrun occurs when you use memory that does not belong to you. This can be caused by overstepping an array boundary or by copying a string that is too big for the block of memory it is defined to hold. Memory overruns were once extremely common in the programming world because of the inability to tell what the actual size of something really was. سو میمری اوور آل کیا چیزیں ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر آپ کو میمری الاوکیٹ کرتے ہیں لیکن جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے جو آپ نے ڈیٹا رکھنا ہوتا ہے وہ جتنی آپ نے میمری الاوکیٹ کی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے یہ بیسکلی اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پوائنٹرس کے ذریعے میمری کو یوز کر رہے ہوں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ایرے کا جو انڈیکس جو ہوتا ہے انڈیکس یہ اصل میں پوائنٹر ہی ہوتا ہے تو جب آپ اس کے ذریعے آپ میموری کو یوز کر رہے ہوں اس کے اس سے میموری میں کچھ چیز لکھوا رہے ہوں تو میموری اوور رن بیسیکلی اکثر آپ اس باؤنڈ سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں اس سے باہر نکل جاتے ہیں اور اس کی ایڈجیسنٹ جو میموری ہے اس میں کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ میموری آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی اٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو دیٹ پرٹیکولر ڈیٹا اسٹرکچر اور دیٹ ویریبل دیٹ از بینگ پوائنٹ پوائنٹر اور دیٹ از پوز ٹو بی پوائنٹ پوائنٹر یہ کسی اور ویریبل یا کسی اور ایریے کی یہ کنٹرول میں ہونی چاہیے چیز لیکن غلطی سے اس میں لکھا گیا کیونکہ آپ کا جو سائز تھا وہ چھوٹا تھا اور ایکچوئل ڈیٹا آپ کے پاس بڑا تھا اس کی سمٹمس کیا ہیں موسٹ کامن سمٹم جو اس کی ہے اوور رن کی یہ پروگرام کریشیز اینڈ ایف پروگرام کریشز کوائٹ ریگولرلی آفٹر گیون روٹین از کال دیٹ روٹین شوڈ بی ایگزامنڈ فار پوسیبل اوور رن کنڈیشن اس کی اور جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے سوچنے کی کہ اف اے روٹین ان کوشچن ڈز ناٹ اپیئر ٹو ہیو اینی سچ پرابلم دا موسٹ لائکلی کاز از دیٹ ان روٹین کولڈ ان اے پرائر ہیز اور میموری بلاکس یہ چیز بڑی ضروری ہے سمجھنی امپورٹنٹ ہے یہ کیا چیز ہے کہ میموری اوور رنس کی وجہ سے I mean, آپ میموری میں کسی ایسے ایریے میں جا کے لکھ دیتے ہیں کچھ چیز جو یو واٹ سپوز ٹو رائٹ آپ اس جگہ پہ تو پروگرم کریش نہیں ہوا لیکن جب دوسری روٹین میں پہنچے جہاں پر ایکچولی اس ویریبل کو یوز کرنا تھا جس کی آپ نے میمری یوز کرتے ہوئے اس نے اوور رائٹ کر دیا تو اس جگہ پہ اسے غلط کوئی کنڈیشن ملتی ہے یا گاربیج ملتی ہے کچھ ہے تو مس بیہیو کرتا ہے کریش کر سکتا ہے ان ایکسپیکٹر ہو سکتا ہے جب آپ اس کو ڈی بگ کرتے ہیں تو بظاہر اس میں دیکھنے میں کچھ چیز نہیں لگتی لیکن پرابلم اس فنکشن یا اس ایریا میں نہیں ہوتا پرابلم کہیں اور ہوتا ہے جو یہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ چیزیں کافی مشکل ہوتی ہیں ڈیبک کرنے بیسکلی وٹ نیڈ ٹو ڈو یو نیڈ ٹو چیک دیگ آف دینس لیڈنگ اپ ون وتھ دی پرابلم جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے سو بیسکلی وہ جو آپ کا جو لاگ جو ہے پورا سیکوینس جہاں جس جس آرڈر میں فنکشن کال ہوئی ہیں روٹین کال ہوئی ہیں ان کو آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے اور انہی میں سے آپ کو پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے کے چانسز آپ کو ہوں گے تو بیسکلی آپ نے پورے ٹریک کو دیکھنا ہے پورے ٹریک کو ٹریس کرتے ہوئے ایک ایک کو دیکھتے ہوئے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور پھر آپ کو وہ پرابلم نظر آ سکتا ہے ایگزیمپلز اس کی چند ایک ہم دیکھتے ہیں اور کچھ اس کی جو کلاسیکل اگزامپلس ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ بیسیکلی یہ ایک ٹپیکل سی سینریو ہے جس میں دیر آر ٹو پہلی ایرے جو ہے وہ اصل میں ایرے ہے جس میں آپ نے ڈیٹا رکھنا ہے اور دوسری ایرے جو ہے وہ ایکچولی پروگرامر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پرابلم کیا ہے تو بیچ میں ایک ایرے ڈال دی اور اس سے یہ پرابلم فکس ہو گیا یہ ایک ٹپیکل ایک ایگزامپل ہے میمری اوور کی ایک سمٹم ہے میمری اوور کی کہ جب آپ بیچ میں اس طریقے سے کوئی فالتو ڈمی ویریبلس ڈمی بفرز بیچ میں آپ ڈال دیں اور اس سے آپ کا پروگرام چلنا ٹھیک ہو جائے وہ کام جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے کام کر رہا ہو تو یو شوڈ سسپیکٹ اینڈ ایکچولی ویری اسٹرانگ سمٹم کہ یہ میمری اوور رن ہے بہرحال اس پرابلم کو دیکھتے ہیں یہ جو فنکشن جو ہے int zero array اس میں یہ فور ہے جس میں زیرو سے لے کے 99 تک یہ لوپ چلتی ہے اور اس میں یہ جو پی ایرے آئی جو ہے یہ زیرو پہ سیٹ کیا جا رہا ہے یعنی کہ تمام ایرے کے ایلیمنٹس جو ہیں they are being set to zero. اب یہ دس از اے ٹیپکل اگزامپل کلاسیکل ایگزامپل آف میموری اوور رن پرابلم اس میں کیا ہے کہ اوپر جو میکسمم سائز ڈیفائن کیا گیا ہے جو آپ کی جو ارے تھی اس کا سائز تھا 50 اور یہ جب اس کو پی ایرے اور وہی ایرے پاس کی گئی جو دوسرے انیشلائز کے فنکشن سے جو جی ارے جس میں ففٹی ایلیمنٹس ہونے چاہیے تھے جب اس کو پاس کی گئی تو اس نے ایک سو ایلیمنٹس کو انیشلائز کر دیا اب ایرے کا سائز جو تھا وہ ففٹی تھا اس نے اس سائز سے آگے بڑھتے ہوئے اس کی باؤنڈری سے نکلتے ہوئے اندر ففٹی بائٹس یا ففٹی انٹیجرز کے برابر جو ایریا جو ہوگا اس کو اس نے زیرو سیٹ کر دیا اب وہ میمری ایریا وڈ بی ان سمبڈی بڑی کنٹرول یا کسی اور ویریبل کے لیے ہوگا یا میموری یا کچھ وہاں پر کچھ پڑا ہوگا جو کسی اور کے پاس ہے یہاں پر پروگرام کریش بھی ہو سکتا ہے یہاں پر ویریبلس کی ویلیو چینج بھی ہو سکتی ہیں عجیب و غریب طرح سے آپ کو بہیویئر نظر آئے گا تو یہاں پر پروگرامر نے کیا کیا اسے کچھ سمجھ نہیں آئی اتفاق سے اس نے بیچ میں ایک بفر ایڈ کر دیا 256 کریکٹرز کا اور اس سے یہ پرابلم ٹھیک ہو گیا کیوں ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ اس سے ایڈجسٹنٹ میموری ایریا ہے پچاس کے بعد اگلی پچاس جو انٹیجرز جو ہیں وہ اس ڈمی بفر ایریا میں لکھے گئے اور اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا پرابلم جو تھا وہ بالکل بظاہر غائب ہو گیا لیکن اصل میں یہ پرابلم فکس نہیں ہوا اس کی ذرا میں آپ کو تھوڑی سی اور نشانی ذرا بتاتا چلوں یہاں پر میمری اوور رن کی جب آپ کسی ویریبل کو دیکھیں جس میں عجیب و غریب کوئی ویلو آ رہی ہے جو ویلو نہیں آنی چاہیے آپ کے خیال میں دس از بڑی اسٹرینٹ سی ویلو ہے تو اس کی نیبرہڈ کو ذرا چیک کریں نیبرہڈ سے کیا مراد ہے کہ آئی مین یو ہیو دس ویریبل اور اس کے دائیں بائیں جو میمری ایریاز جو ہیں میموری جو اس کی دائیں بائیں جو بائٹس جو ہیں چند اوپر اور چند نیچے ان کو ذرا ایگزامن کریں اینڈ دس از ون ایگزامپل دیٹ ان دس پرٹیکولر کیس یہ جو میموری جو ویریبل تھا اس کا ایڈریس تھا سکس ای سکس نائن سکس ون فور ڈی ایکس میں اور یہ دس واس سپوز بی این انٹیریئر اسمال انٹیریئر جب اس کے دائیں بائیں میمری کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ایز کیریکٹر اسٹرنگ اس کو پرنٹ کروایا گیا تو یہ کچھ اس طریقے سے سامنے آیا یہاں پر یہ لکھا ہوا تھا ون ٹو تھری مین then back slash n, that is new line not سو and so and so so, اس سے کیا نظر آئی کہ یہ اس میں جو انفارمیشن پڑی ہے جب اس کو اسٹرنگ کے طور پہ آپ نے ایگزامن کر کے دیکھا تو that was some meaningful information. So you should immediately come to this conclusion کنکلوژ کوئی ٹائپ کا ویریبل ہے جس میں کوئی value لکھائی جا رہی ہے اور وہ اپنی bounds سے باہر نکل رہا ہے جب اپنی bounds سے باہر نکل رہا ہے تو اس ویریبل میں جا کے کی کیونکہ یہ سیٹ جیسنٹ تھا اس نے کچھ لکھ دیا اور یہاں پر آپ کی جو پرانی ویلیو تھی وہ خراب ہو گئی یہ میمری اوور رانس جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا یہ ایک انتہائی مشکل پرابلم ہے اس کو بگ کرنا بکاز اس کی سمٹمس کیا ہیں کہ ایکچولی جس جگہ پہ پروگرام کریش ہو رہا ہو یا جس جگہ پہ آپ کو کچھ ویریبلس میں ان ایکسپیکٹڈ سی ویلیوز نظر آ رہی ہوں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوں دیٹ یو ناٹ ایکسپیکٹنگ اصل میں پرابلم وہاں نہیں ہوتا اس سے کہیں پیچھے کئی بار ہوتا ہے اس سے پہلے کسی روٹین میں کسی فنکشن میں آپ نے اس چیز کا خیال نہیں کیا وہاں پر میمری اوور رن ہو رہی ہے ایرے سے باہر جا کے ڈیٹا لکھوایا جا رہا ہے سٹرنگز کے کیسز میں یہ خاص طور پہ ہو جاتا ہے یہ دو چیزیں ایرز اور سٹرنگز ایرے کے کیس میں جو اس کا ایرے کا سائز تھا آپ نے انڈیکس اس سے بڑا یوز کر لیا جب آپ نے اس سے بڑا انڈیکس یوز کر لیا تو آبویسلی وہ اس کی باؤنڈ سے باہر نکل گیا اور انڈیکس یاد رکھی ہے کہ is a یہ اس کی ایبسٹرکشن ہے آپ استعمال کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس طریقے سے لیکن وجہ سے so, یہ کی ہوئے جیسے یہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں ڈیٹیکٹ کرنے اس کی خاص سمٹمس جو ہیں ویریبلس کی ویلوز کرپٹ ہو جاتی ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے اس کو دیکھنے کا ایک تو یہ ہے کہ آپ جس ویریبل کی ویلو کرپٹ ہو رہی ہو اس کے ذرا دائیں بائیں کچھ ویریبلس دیکھتے ہوئے کچھ ان کو پرنٹ کروانے کی کوشش کریں اکثر جس طریقے سے میں نے کہا کہ دو اس کی مین وجوہات ہوتی ہیں ایک تو اسٹرنگس اور دوسری ایرے اگر اسٹرنگ کی وجہ سے ہوگا تو آپ کو کچھ میننگ فل ٹیکسٹ وہاں پر نظر آئے گا اینڈ دین یو کین امیجیٹلی کم ٹو دیٹ کنکلوژن کہ یہ میموری اوور رن کا پرابلم ہے اور اگر وہ ایرے کا ہے تو دین یو ول ہیو ٹو گو بیک اینڈ ٹریس دیٹ پیچھے کہاں پر کون سی ایرے یوز ہوتی ہے کیا وہ باؤنڈ سے باہر تو نہیں جا رہی ایک اور امپورٹنٹ چیز یہاں پر آبزرو کرنا اور نوٹ کرنا ہے کہ یہ بعض کا, یہ کانسٹینٹس جو ہیں لٹرل کانسٹنٹ یوز کرنے سے یہ پرابلم پیدا ہو جاتا ہے اگر یہ ہنڈریڈ کی بجائے اگر آپ نے یہ کانسٹینٹ نیمڈ کانسٹنٹ یوز کیا ہوتا تو یہ پرابلم شاید جلدی ڈیٹیکٹ ہو جاتا بہرحال دیٹ واز میموری اوور آل پرابلم آئے چلتے ہیں اب اپنے نیکسٹ کلاس آف بگس کی طرف the next class of errors is classified as loop errors ye loop errors kya hoti hain loop errors break down several different sub types they occur around a loop construct in a program ye jo do teen tarah categories hain loop errors ki ye kaun first of all we have infinite loops then we have off by one loops and then improperly exited loop ye basically teen basic main categories hain لوپ ایررز کی یہ کیا کیا ہوتی ہیں اس پہ ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں یہ جو تین بیسک کیٹیگریز ہیں میرا خیال ہے کہ شاید یہ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں ضرور دیکھی ہوں گی پہلی تو یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو لوپ کا کنٹرول کا جو ویریبل جو ہے جس جو کنڈیشن جو کنٹرول کر رہی ہے لوپ کی دیٹ ویریبل از ناٹ اپ ڈیٹڈ اٹ کین بائی ڈیزائن کہ یہ لوپ انفائنائٹ لوپ ہے آپریٹنگ سسٹم میں فار ایگزامپل انفائنائٹ لوپس ہوتی ہیں آپ کا وہ پروگرام ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور اس نے کبھی ٹرمینیٹ نہیں ہونا لیکن اگر غلطی سے ہو جائے کیا ہے کہ آپ کی جو کنڈیشن جو ہے وہ اپ نہیں ہوتی اور پھر اس وجہ سے وہ لوپ انفائنٹ لوپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے دوسری ون آف قسم کی جو ایرر ہے آف بائی ون کی جو ایرر ہے وہ کیا ہے کہ ایکچولی آپ کے جو انڈیکس جو ہیں ایرے کے دے اسٹارٹ فروم 0 ٹو این مائنس جو سائز جو ہوتا ہے اس سے ایک کم اگر سی سی پلس پلس یا اس سے ملتی جلتی جو دوسری لینگویجز ہیں ان میں ایسے ہوتا ہے ادر وائز جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں ایرے کا سائز جب دیا جاتا ہے لیٹ سے ٹین تو ایک ذہن میں جو پکچر بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ شاید اس کے انڈیکسز جو ہیں وہ ایک سے لے کے دس تک ہوں گے سو so انڈیکس جو ہیں وہ سیٹ ہو گئے زیرو سے شروع ہونے کے بجائے ایک سے شروع ہوئے اور 9 پہ ختم ہونے کے بجائے 10 پہ ختم ہوئے یہ آف بائی ون کی ایگزامپل ہے ہمٹیل میں کنکریٹ ایگزامپلس کو بھی دیکھیں گے اور تیسری جو ایگزٹ کے ہم نے مختلف کیسز دیکھے اس میں بعض بات ہوتا ہے کہ لوپس کے بیچ میں سے ایگزٹ ہوتا ہے اور کبھی وہ جلدی ایگزٹ ہو جاتا ہے اور کبھی وہ دیر سے ایگزٹ ہوتا ہے causes all kinds of اب ذرا چلتے ہیں ذرا اس کی سمپٹمس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی کنکریٹ ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں فرسٹ آف آل اف یور repeatedly displays the same data over and over or infinitely displays the same message box, you should immediately suspect an infinite loop error. If you are looking at one thing every time, or your system is not growing up, or you don't have to break it up, then this is a symptom for infinite loop. Off-by-one loop errors are quite often seen in processes that perform calculations. If a hand calculation shows that the total or final sum is incorrect by the last data point, you can quickly surmise that an off by one loop error is to plan. Likewise, if you are using some graphical tools to plot the data, or you can plot the relationships of their relationships, or you can plot a graphical output, then you can plot a graphical کونوں پہ آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ ڈسٹورٹیڈ سا نظر آئے یا باقی جگہ انفارمیشن ٹھیک ہے سیکوینس اور ٹھیک نہیں ہے انڈیکیشن of ون ایرر تیسری سمٹم جو ہے لوپ ایرر کی وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی پروسیس کو دیکھیں واچنگ فار ا پروسیس دیٹ ٹرمینیٹس ان ایکسپیکٹڈلی وین اٹ شوڈ ہیو تو یہ تیسری طرح کی لوپ ایرر یعنی کہ ایگزیکٹ جہاں پر ہو ہے ہے یہ اس کی لوپ تو یہ بیسکلی تو یہ تین کلاسز آف ایرر جو آپ نے دیکھی سمپٹمس کی کیا ہے کہ پہلے کیس میں کہ آپ کی بالکل پروسیس لاک ہو جاتا ہے کچھ آگے پروگرس نہیں نظر آ رہی یا ایک انفارمیشن بار بار آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے انفائنیٹلی ڈائلاگ باکس کھلتا ہے جب آپ اوکے کرتے ہیں دوبارہ کھل جاتا ہے پھر آپ اسے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ دوبارہ کھل جاتا ہے دیز آر سمٹمس فار انفائنائٹ لوپس جو آف بائی ون کی ایرر کیا ہے کہ آپ کے جو باؤنڈری پہ جو ڈیٹا ہے وہ ٹھیک طریقے سے بیچ میں نہیں آ رہا شروع آپ زیرو سے کرنے کی بجائے ون سے کر رہے ہیں اور ختم جو ہے وہ این مائنس ون یا سائز مائنس ون پہ کرنے کی بجائے سائز پہ ختم کر رہے ہیں تو اگر آپ اس کو پلاٹ کریں گے اس کے ریزلٹس کو پلاٹ کریں گے تو آپ کو آخر پہ باؤنڈریز میں کچھ آپ کو ڈسکنٹینیو آپ کو نظر آئے گی وہ ڈسکنٹینیوٹی جو ہے وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ آف بائی ون ایرر ہے اور تیسری ایگزٹ کی جو ہے لوپ جو پراپر نہیں ہے وہ کیا ہے کہ جہاں پر لوپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے وہاں پر یہ آپ کو آپ لوپ سے باہر لے آتی ہے اور یہ ٹپکلی امبیڈ لوپس میں ہوتا ہے آئیے اب چلتے ہیں ان کی ذرا ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں کنکریٹ ایگزامپلس ان مختلف کیسز uh, کی یہ جو پہلی اگزامپل جو ہے یہ ہے انفائنائٹ لوپ اس ایگزامپل میں there از دس ڈن فلیگ وچ از یوز ٹو کنٹرول دس وائل لوپ اور یہ وائل لوپ سے پہلے اٹ از انیشلائز ٹو فالس اینڈ as لانگ ایز اٹ از فالس یہ وائل لوپ یہ چلتی رہے گی اچھا اب یہ جو کنٹرول فلیگ جو ہے یہ اندر وائل لوپ کے اندر یہ ایک اف کنڈیشن میں دس از بینگ سیٹ اور بظاہر یہ پروگرام پڑھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن یہ جو اف کی کنڈیشن جو ہے یہ اگر جب ٹرو ہوگی تو یہ فلیگ سیٹ ہو جائے گا اور جب فلیگ سیٹ ہو جائے گا تو ایٹ دیٹ ٹائم پھر یہ کنٹرول جو ہے یہ لوپ سے باہر آ جائے گا کیونکہ اس وقت فلیگ کی ویلیو ٹرو ہو جائے گی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کنڈیشن جس کیس میں یہ فلیک کی ویلو یا لوپ کے کنٹرول کی ویریبل کی ویلو جو سیٹ کی جا رہی ہوتی ہے یہ کنڈیشن بعض اوقات ایسی ہوتی ہے وچ از امپاسبل یہ ہو ہی نہیں سکتی اور اس وجہ سے یہ ویلو کبھی سیٹ ہی نہیں ہوگی جب یہ ویلو سیٹ نہیں ہوگی تو یہ آپ کی لوپ جو ہے یہ ایک انفائنائٹ لوپ کی شکل اختیار کر لے گی اور اٹ ول ناٹ ٹرمینیٹ دوسری ایگزامپل جو آف بائی ون کی ایگزامپل ہے Once again, this is a typical example of off by one اس میں آپ کی جو ایرے جو ہیں وہ سٹارٹس فرام اگر ایک سے اوپر تک جا رہی ہو یا سٹارٹس سائز سائز اگر size سے نیچے کی طرف آ رہی ہو تو کسی ایک طرف یہ غلطی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ مینٹلی یو ڈو ناٹ سٹارٹ کاؤنٹنگ فرام زیرو بٹ یو اسٹارٹ کاؤنٹنگ فرام ون ون ٹو سائز انسٹیڈ آف کاؤنٹنگ فروم زیرو ٹو سائز مائنس ون دس so, this, this as as equal to اگزامپلو اب آپ ویلو ڈال رہے ہیں کیونکہ آئی کی ویلو یہاں پر پچاس سیٹ کی تھی should have been set to 49 اور پھر یہ پچاس پر چلے گا کیونکہ جو for termination is وہ ہے کہ جب آئی کی ویلیو زیرو سے کم ہوگی تو اس وقت یہ ہو جائے گا تو یہ لوپ اکاون بار چلے گی انسٹیڈ آف ففٹی ایگزامپلری جو امپراپر ایکزیمپل ہے دس از ونس اگین یہ ایک بہت کامن پرابلم ہے اور ریلیٹولی سپیکنگ یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے پہلے دو پرابلمس کی نسبت پکڑنا لیکن آپ کی وہی سمپٹن کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوپ جو ہے یہ کوڈ اگر آپ اس کو دیکھیں دیر از دس فور لوپ اور N index is initialized to zero, which is the loop control variable for the while loop. or While loop, mein we are saying that as long as this uh, loop control variable N index is less than 20, we do something, you know, in this case we compute something, and then we increment this loop control variable by one. When it reached 21, then pe pe the second iteration of the second iteration is going to be started. When the second iteration is going to be started, what is the value of N index? وینکینڈریشن آف فور لوپ اسٹارٹ اگر آپ اس وائل لوپ کے کنٹرول ویریبل کو دیکھیں تو اس کی ویلو فور لوپ سے باہر سیٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب اس کی ویلو آپ نے zero کر دی تو پہلی iteration میں اس کی ویلو zero تھی جب یہ وائل کے اوپر پہنچا کنٹرول اور وہ وائل کی لوپ ٹھیک طریقے سے چلی جب دوسری اٹریشن آئی سو سنس دی ویلو از ناٹ ریسٹ ٹو تو یہاں پر اس کی ویلو اکیس ہوگی جو پہلے وائل لوپ کے اندر پہلے سیٹ کی جا چکی ہے اور دوبارہ یہ کنٹرول کبھی وائل لوپ کے اندر نہیں جائے گا جب تک یہ کنٹرول فور لوپ کے اندر ہے تو دیٹ از این ایگزامپل of امپراپر لوپ ایگزٹ یہ بڑی کامن یہ چیزیں ہیں یہ تین بڑی کامن ایگزامپلس ہیں یہ لوپ کی جو کنٹرول کی وجہ سے جو پرابلمس پیدا ہوتے ہیں دیز آر ون آف دی موسٹ کامنلی اوکرنگ کائنڈ آف پرابلمس یہ بہت کامن پرابلمس ہیں ان کی یہ تین مختلف جو کیٹیگریز جو ہم نے دیکھی انفائنائٹ لوپس آف بائی ون اور exit from loop, بڑا ہے. ان کی سمٹمس کو آپ یاد رکھیے پہلے کیس میں یہ ہے کہ یہ لوپ جو ہے وہاں سے باہر نہیں نکل رہا اس میں اسٹک ہو گیا پروگرام بار بار آپ کو ایک ہی ڈیٹا نظر آ رہا ہے ڈائلگ باکسز یا آپ کی لگتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی پروگرس نہیں ہو رہی دیٹ از اے سیمٹم آف انفائنائٹ لوپ دوسرے کیس میں آف بائی ون کے کیس میں جب آپ کو آخر پہ باؤنڈریز پہ ڈیٹا آپ کو ٹھیک نظر نہ آئے وہاں پر کچھ آپ کو پرابلم نظر آئے دیٹ از سمپٹم آف بائی آف ایرر اور جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا کنٹرول ایک آدھ اٹریشن کے بعد یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے امپراپر ایکزٹ ہو رہا ہے اس کے کنٹرول کے کچھ ویریبلس کو آپ نے پراپرلی اپ نہیں کیا آپ نے پراپر ان کو نہیں رکھا ونس اگین میں یہ اس پہ دوبارہ ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی کامن پرابلم ہے اس وجہ سے اس پہ آپ کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے نیکسٹ جو چیز ہم دیکھیں گے وہ ہے پوائنٹر سے ریلیٹڈ ایرر پوائنٹر سے ریلیٹڈ ایرر ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جہاں پر میموری لیک کی ہم نے بات کی تھی اور میموری اوور رن کی بات کی تھی یہ تیسری طرح کی پوائنٹر کی ایرر ہے گو کے یہ ڈینگلنگ پوائنٹر کی ارر ہے جو میمری اوور رن میں بھی اسی طرح کا پرابلم ہو جاتا ہے اس سے بھی اسی طرح کا پرابلم ہو جاتا ہے لٹسی کی کیا چیز ہے پوائنٹر ایرر از اینی کیس ویئر سم تھنگ از بینگ یوزڈ ایز این انڈائریکٹ پوائنٹر ٹو اندر آئٹم سو بیسکلی جب آپ پوائنٹر یوز کرتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کا پوائنٹر ایرر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کیوں پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیسکلی تین کیٹیگریز اس کی ہیں انش پوائنٹرس جو آپ نے پوائنٹر بنایا لیکن اس کو آپ نے انیشلائز نہیں کیا اور وہ کسی ایسی اس میں کچھ گاربیج پڑی ہے and that can be اور جب آپ نے اس کو یوز کرنا شروع کیا تو وہ غلط جگہ پہ وہ پہنچ گیا دیز پوائنٹرس دیٹ to point at something but we سم to ever وی them something to point ٹو There are deleted pointers which continue to be used یہ کون سے پوائنٹرز ہیں کہ آپ نے پوائنٹر کو ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد انیشلائز کیے بغیر آپ نے دوبارہ اس پوائنٹر کو یوز کرنا شروع کر دیا آپ دیٹ ایریا آپریٹنگ سسٹم اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایریا کسی اور کو اسائن کر دیا جائے بہرحال یہ ایریا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے جب ایسے ڈیلیٹڈ پوائنٹر کے ذریعے آپ میموری کو ایکسس کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اس میں گڑبڑ ہوگی اس میں آپ کو پرابلم آئیں گے تیسری طرح کی پوائنٹر ایررڈ پوائنٹر بٹ دیٹ میمری ڈز ناٹ کنٹین ڈیٹا یو ایکسپیکٹ اٹ یہ کون سے پوائنٹرس ہیں یہ وہ والے ہیں کہ آپ نے ایک میمری ایریا ایلوکیٹ کروایا وہ اس کا اپنے پوائنٹر آپ نے بنا دیا اب دیٹ پوائنٹر از پوائنٹنگ ٹو دیٹ میمری ایریا اب آپ نے اس کو ٹائپ کاسٹ کر دیا کسی اور ٹائپ میں مس نے ایک اسٹرکچر تھا آپ نے دوسرے اسٹرکچر میں اس کو ٹائپ کاسٹ کر دیا اور اس کے انٹرنل کمپونیٹس کو آپ نے ایکس کرنا شروع کر دیا تھروٹر اب دیکھ میموریگل پلیس از لیگل آپ ٹھیک جگہ پہ اس کو پوائنٹ کر رہے ہیں لیکن دی اسٹرکچر از ان جس اسٹرکچر کو آپ ایکس کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے بیچ میں اسٹرکچر وہ نہیں ہے تو آپ کی جو چیز ملے گی وہ آپ کو پر یہ ذرا ایک چیز اس پہ نظر ڈال لیجیے دیکھ لیں کہ یہ جو ہم نے پہلے جو پوائنٹر سے ریلیٹڈ ایررز کی ہم نے بات کی تھی میموری لیکس کی اور میموری اوور رن کی یہ اس سے سلائٹلی ڈیفرنٹ ہم بات کر رہے ہیں میموری لیک کے کیس میں وٹ وی سیٹ واز کہ آپ میموری الوکیٹ کروا کے اس کو ڈی ایلوکیٹ کرنا بھول گئے ہیں جب پوائنٹر آپ نے دوسری میموری لوکیشن کو آپ نے پوائنٹ کیا اس پوائنٹر میں اٹ سیلف کوئی غلطی نہیں تھی لیکن جو پہلے جس جگہ کو پوائنٹ کر رہا تھا اس کو آپ نے واپس نہیں کیا اسی طریقے سے میموری اوور رن میں جہاں پر وہ that was to point at, اب اس سے آپ نے بڑا کے آپ آپ پاس ڈیٹا ہے جس کو آپ پیچ میں ڈال رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کی باؤنڈ سے آپ باہر نکل رہے ہیں ان دس پرٹیکولر کیس یہ پوائنٹر اس چیز سے کنسرن کرتی ہیں کہ یہاں تو آپ کے پاس پوائنٹر ایسے ہوں جو آپ نے انیشلائز نہیں کیے وہ کیا ہے کہ پہلے آپ نے پوائنٹر بنایا ایک پوائنٹر ٹائپ کا ویریبل اور اس کو یوز کرنا شروع کر دیا یا آپ نے پوائنٹر ڈیلیٹ کر دیا اور اس کے بعد اس کو یوز کرتے رہے یہ دو چیزیں ہیں یا انویلڈ پوائنٹر کون سا ہے کہ وہ پوائنٹر بھی ٹھیک ہے آپ نے اس کو میمری ایریا بھی الوکیٹ کیا میموری ایریا بھی ٹھیک ہے ٹھیک جگہ بھی پوائنٹ کر رہا ہے لیکن آپ نے ٹائپ کاسٹ کرتے ہوئے یا کسی طریقے سے ایکسپلسلی اٹ از ناٹ پوائنٹنگ نا ٹائپ آف اسٹرکچر جس سے, اس سے کیا ہوگا جب ایک کمپونیٹس کچھ ہے اور دوسرا اسٹرکچر جو ہے اس میں اور دوسرے کیس میں آپ کے فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہیں تو جب آپ نے پہلے ڈیٹا اس میں انٹیجر ڈیٹا آپ نے ڈالا پہلے پوائنٹر کے ذریعے اور جب آپ نے اس پوائنٹر کو ٹائپ کاسٹ کر دیا دوسرے ٹائپ کے سٹرکچر میں جس میں وہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہیں تو جب اس سے کمپوننٹ آپ اٹھائیں گے دا سیم ڈیٹا ووڈ بی ریڈ ایز فلوٹنگ پوائنٹ نمبرس اور آپ کو جیبو گریف طرح کے اس میں آنسر ملیں گے اگر آپ اس کی ویلیو دوبارہ آپ چینج کر دیں گے دیٹ نمبر وڈ بی اسٹورڈ ایز اے فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ناٹ این انٹیریئر جب آپ نے اسے دوبارہ جا کے انٹیریئر سے ایکسس کیا آپ کو عجیب عریب قسم کے نمبر ملیں گے سو so, یہ پرابلم ہوتے ہیں میمری جب آپ کے انویلڈ پوائنٹر ہو جاتے ہیں پوائنٹر کے ٹائپ کاسٹ کر کے کسی اور اسٹرکچر کا پوائنٹر تھا وہ دوسرے اسٹرکچر میں آپ نے ایکس کر دیا آئیے ذرا چلتے ہیں ان کے سمٹمس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ٹپکل اگزامپلس کو دیکھتے ہیں ان کیسز میں پہلی سیمٹم تو یہ ہوتی ہے جنرلیٹ میمری اینڈ آڈ چینج آف ویریبل ویلو یہ تین چیزیں پہلی کریش ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے اسٹیک کو اگر آپ آبزرو کریں اس کا ٹریس لیں تو وہاں پر آپ کو کرپشن آپ کو ہوگی اور تیسری چیز جو ہے کہ فیل ٹو ایلوکیٹ میموری کو ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر سسٹم کریش کرنا شروع کر دے گا اور چوتھا یہ ہے کہ آپ کے ویریبلس کی ویلیو آڈلی چینج ہونی شروع ہو جائیں گی جو آپ کو بظاہر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو دیز آر دی فور بیسک سیمپلس اینڈ اس میں ایک اور جو امپورٹینٹ چیز ہوتی ہے وہ بعض کا چینجنگ سنگل لائن آف کوڈ کین چینج وکرس ایک جگہ آپ نے چھوٹی سی چینج کی اور اس سے جہاں سے پرابلم آ رہا ہے وہ پوائنٹ ہٹ کے کہیں پر اور پہنچ گیا جہاں پر پہلے ایک جگہ سسٹم کریش ہو رہا تھا وہاں پر نہیں ہو رہا دوسری جگہ پہ سسٹم کریش ہو رہا ہے پھر بظاہر یہ لگے کہ کام یہ ٹھیک کر رہا ہے دین اٹ از اے انڈیکیشن کہ یہ انویلڈ پوائنٹر کی ایرر ہے یہ اس طرح کی ایرر ہے کہ یہ پوائنٹر آپ نے غلطی سے کر دیا تھا اور اس میں یہ چیز ہو گئی ہے. ایگزامپل ذرا دیکھتے ہیں جو ایک ٹپیکل سی ایگزامپل ہے کیا ہوتی ہے اس ایگزامپل میں وی آر یوزنگ سو وینٹنس دس از یور کوڈ یہ ایک پہلا فنکشن ہے کلین اپ کا فنکشن اس میں جو پیرامیٹر جو آ رہا ہے دیٹ از اے ٹو اے کیریکٹر اینڈ بیسکلی بفور دس ڈیٹا دس پوائنٹر از ڈلیٹڈ ڈیٹا پوائنٹڈ to by that پوائنٹر is saved آن ٹو hard ہارڈ ڈیسک سو دیٹ ایٹ کین بی یوز لٹ رو جو فنکشن اس کلین اپ کو کال کر رہا ہے اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر ایک character array بنائی جا رہی ہے اس character ایرے میں سے یہ کلین اپ فنکشن کال کیا جا رہا ہے اور کچھ اور کام کرنے کے بعد آفٹر complete کمپلیٹ یور فنکشن یو ڈیلیٹ دیٹ کیریکٹر بیسکلی بظاہر دیکھنے میں وین یو لک ایٹ دس فنکشن دس از گڈ memory میموری before بفور یو ایگزٹ یو ارنگ اپ سو دیٹ دیر از نو میمری لیک لیکن اس میں پرابلم کیا ہوا ہے کہ بیچ میں ایک یہ جو ہے کلین اپ کا فنکشن جب یہ کال ہوتا ہے تو یہ بھی اس پوائنٹر کو data that is being pointed to by that pointer it is deleting that pointer And when you try to delete it again at the end of this function جو اس cleanup function کو call کر رہا ہے At that time a problem might surface کیونکہ now there is this pointer which has already been deleted And you are trying to delete this pointer And the system may behave in strange fashion In certain cases it may not show up any error. لیکن in certain cases یہ عجیب و غریب طریقے سے یہ کام کرے گا. تو اگر آپ اس کو اس طرح کی آپ کو ایرر آئے کہ جہاں پر پروگرام کریش کر رہا ہے یا عجیب و غریب طریقے سے بیہیو کر رہا ہے تو یہ آپ کو سسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ انویلٹ پوائنٹر کی ہے یہ ایک چیز ذرا آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے یہ مختلف طرح کی ایررز کی بات کی تھی وہ ایررز کون سی تھیں کہ ہم نے کہا کہ یہ میموری اوور رن ہو گیا یا آپ نے جو میمری لیک آپ کے پاس ہو گئی یا آپ انویلڈ پوائنٹرس آپ کے پاس ہو گئے ان سب کی سمٹمس جو ہیں بڑی کچھ ملتے جلتی ہیں پروگرام کریش ہونا از ون آف دی کامن سمٹمس امنگ آل آف دیس تو جب آپ کو ایک سمٹم نظر آئے دین یو ٹرائی ٹو لک فار ادر سمٹمس اینڈ ٹرائی ٹو ڈیٹرمن کہ ان میں سے یہ کس طرح کیئر ہے بہرحال ایک بات طے ہے کہ ان موسٹ کیسز موسٹ پروبلی اٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ وتھ اگر آپ کا پروگرام کریش ہو رہا ہے یہ چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے بخار اگر کسی مریض کو ہوتا ہے تو بخار ہونے کی سو وجوہات ہو سکتی ہیں تو آپ کو پھر اس کے بعد فردر انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس مریض کو بخار کیوں ہو رہا ہے تو یہ اگر پروگرام کریش ہو رہا ہے تو ایک تو ایریا تو آپ نے نیرو ڈاؤن کر لیا کہ یہ پوائنٹرز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے پوائنٹرز میمری اوور رن ہے یا انویلیٹ پوائنٹر ہے یا الٹیمیٹلی وہ میموری لیک ہونے کی وجہ سے کریش ہو رہا ہے لیکن دین واٹ آر دی ادر ہم نے پہلے دیکھی تھی ایک تو یہ ہے کہ میموری اوور ہم نے دیکھا کہ اس کی آگے پیچھے کی چیزیں جو ہیں وہ عموماً عجیب غریب ڈیٹا پڑا ہو وہ کچھ آپ کو جب آپ اس کو ٹیکس لیں گے تو شاید آپ کو کچھ میننگ فل سے مل جائے آپ کو جب آپ نے میمری لیکس کے کیس میں ہم دیکھا کہ سسٹم آہستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ سارے پوائنٹ سے ریلیٹڈ کی ذرا یاد رکھیے کہ ہم لوجیکل اور کوڈنگ کی, کی باتیں ہم کر رہے تھے یہ بولین ایرر بھیجیکل ایرر کے زمرے میں آتی ہے لیکن بہرحال اس کو ذرا تھوڑا سا الگ اس لیے کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس سے ملتی جلتی چیز جو ہے وہ ہم تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انگلش میں جب آپ اینڈ کہتے ہیں بولین الجبر میں اکثر اوقات دیٹ از ایکچولی اور اس کا مطلب الٹا ہوتا ہے جو ہم انگلش میں جو ہم مین کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا مطلب ہوتا ہے دیٹ از یو نو ویری ڈفرینٹ فرام وٹ وی ایکچلی رائٹ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ یہ جو ہمارا جو نمبر جو ہے دس از بٹوین 1 اینڈ 10 اینڈ بٹوین 15 اینڈ 20 تو یہ جو پچھلی اگزامپل ہم نے دیکھی تھی ہم نے کہا دس نمبر از بٹوین 1 اینڈ 10 اینڈ بٹوین 15 اینڈ 20 اینڈ ایکچولی دیٹ اینڈ مینٹ کہ دیٹ نمبر واسپوز ٹو بی بٹوین 1 اینڈ 10 اور بٹوین 15 اینڈ 20 تو اس طرح کی جو آپ کی جو تھنکنگ جو نیچرل تھنکنگ ہے کیونکہ یہ اس سے کبھی کبھی ہٹ جاتی ہے یہ بات اس وجہ سے یہ بلین ایرز پیدا ہو جاتی ہیں ذرا اس کی سمٹمس دیکھتے ہیں Probably the most clear-cut symptom of a boolean error is when the program does exactly the opposite of what you expect it to. This means that you are working on the program. You are working on the program. For example, you might have thought that you needed to select only one entry from a list in order to proceed. Instead, the program will not continue until you select مور دین ون سو بیسکلی آپ نے کہا ایک کے بعد دوسری نہیں میں نے سلیکٹ کرنی لیکن پروگرام کہتا ہے کہ نہیں آپ ایک سے آگے نہیں چل سکتے آپ کو کم از کم ایک کے بعد آپ کو اگلی بھی ایک کرنی ہے اینڈ ورسٹ اٹ کیپس ٹیلنگ یو ٹو سلیکٹ اونلی ون ویلو سو آپ کے پروگرام میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ایک ویلو سلیکٹ کرو لیکن پروگرام آپ کو ایک ویلو سلیکٹ نہیں کرنے دیتا بلکہ وہ آپ سے زیادہ ویلوز مانگتا ہے ٹرو فالس پرابلم یو ویل یوزلی سی سم سارٹ آف ڈی بگ آؤٹ پٹ انڈیکیٹنگ اونلی ٹو سی دیگر فنکشن جو کالنگ فنکشن جو ہے وہ اپنے نارمل طریقے سے کام کرتا ہے یا بظاہر یہ پرٹینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے جبکہ وہ نہیں کر رہا ہوتا جب آپ کو error پیچھے نظر آ رہی ہوتی ہے یہ ان سمٹمس کے بعد آئیے چلتے ہیں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ان دس ایگزامپل ہمارے پاس ایک چھوٹا سا فنکشن ہے آپ کو ایکچولی جو بظاہر جو ہونی چاہیے وہ اس سے مختلف یہ کام کچھ کر رہا ہے اینڈ بیسیکلی ذرا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح کے پرابلم ہیں یہ فنکشن کیا ہے یہ کا ہے سم ایکشن اور اس میں کوئی نمبر اس کو ان پٹ دیا جا رہا ہے اینڈ پیک اور اگر یہ جو ان پٹ نمبر input number is ون اور دس ان پٹ نمبر از گریٹر دین ٹین دین اٹ سیٹس دس ویلو آف ریٹرن ویلو ٹو بی اکول ٹو زیرو ادر وائز اٹ پرفارمس سم ایکشن آن دیٹ نمبر اور پھر یہ جو نمبر آف ایکشن جو آپ نے پرفارم کیے ہیں جو بھی آپ کو ریزلٹ ملا اس میں ایک ایڈ کر کے دیٹ ویلو از سیٹ ایز ایکشن جو ریٹرن ویلو جو ہے ایک کیس میں زیرو سیٹ ہو رہی ہے اور دوسرے کیس میں جو نمبر آف ایکشن جو پرفارم کیے جا رہے ہیں وہ پلس ون جو آپ کو جواب جو ملا ہے پرفارم سم ایکشن فرام دی ایکشن جو آپ نے فنکشن کال کیا تھا اس سے After looking at the function, I mean let's ask this question کہ return value in the case of success جب یہ سکسیزفل کیس ہوگا وٹ از دا ریٹرن ویلو اور سکسیز فل کیس کیا ہے کہ ان پٹ ویلو از گریٹر دین ون than لیس دین ٹین دوسرے کیس میں تو جو آپ آپ کو 0 آ ہے آپ اس کو کچھ کرنے رہے تو اگر وہ less than 1 ہے ایک سے کام ہے نیگیٹو نمبر ہے یا دس سے بڑی ہے So in that case that is an unsuccessful call to this function so let's ask this question k ye agar successful value hogi to what would be the value that you get back and what would it be in case of failure dono mein kya farak hai agar fail hota hai to fir aapko kya value milegi agar kamyab hota hai to fir kya value and how would you know this by simply glancing at the function declaration function ko dekhte hue do you know this thing, can you make sense out of this thing that this is what you are getting to it? Now we try this function which is written and we have this uh, small test program or yeah, program which is called this function. We say value is equal to 11 and return uh, is equal to do some action and we give it some value and if return then we print this error message. Now the question is, if you were debugging the application, you might start out by wondering why it didn't work. Why are you giving this problem? What is the problem? And if you further investigate this, then you would show that the error statement is never triggered in spite of the fact that the routine did, in fact, encounter an error. تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے بیکوز دی روٹیو ویلو فار فیل نان زیرو ویلو فار سکس میں رکھیں جب آپ نے روٹین کو دیکھا انچویٹلی فار فیل اینڈ نان زیرو ویلو واپوز ٹو بی فار سکس اصل میں یہ زیرو ویلیو سکسس کے لیے ہے اور نان زیرو ویلیو فیل کے لیے ہے. اور جب آپ بالکل الٹا کام کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کو جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہیں وہ نہیں ملیں گے تو یہ آپ نے دیکھا کہ بیسکلی بعض اوقات جب آپ پروگرام ایک طریقے سے کرتے ہیں اور انچویٹیولی آپ اس کے بارے میں دوسرے طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں جو سکسیس والا کیس ہے وہ آپ فیلئر والا کیس کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں جو فیلئر والا کیس ہے وہ سکسیز والا کیس کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے سوچنے سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ جب زیرو ویلیو واپس گئی دیٹ واسپوز ٹو بی سکسیس لیکن اصل میں وہ فیلئر کی انڈیکیشن ہے جو کہ غلط ہے تو یہ اس طریقے ہے جب آپ کو بالکل الٹا کام کا آپ کو نظر آئے آپ کو جو آپ ایکسپیک کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ کو ریزلٹ مل رہے ہیں دیٹ از اے اسٹرانگ انڈیکیشن کہ یہ آپ کی بولین قسم کی ایر بول بگ ہے یہ جو مختلف طرح کی کلاسز کی ہم نے بات کی ہم نے چند کلاسز کو دیکھا ہے دیر آربر آف ادر کلاسز جو ڈیفیکٹس کی ہوتی ہیں جو بگس کی ہوتی ہیں انفارچونیٹلی اس وقت ہم ان کے بارے میں گفتگو اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ زیادہ ایڈوانسڈ قسم کے ٹاپکس ہیں وہ ان کے لیے آپ کو concurrent programs اور آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں ذرا detail میں کچھ information چاہیے ہوگی لیکن میں ذرا تذکرہ ذرا ان چیزوں کا ضرور کر دینا چاہتا ہوں کچھ ایررز ٹائمنگ کی ایررز ہوتی ہیں ٹائمنگ کی ایررز کیا ہوتی ہیں کہ دیر آر ٹو پروسیسز ایسے دو پروسیسز جن سے ڈیٹا آ رہا ہے اور ان میں ایک سیکونس ایسے ہونا چاہیے کہ ایک پروسیس جب اپنا کام ختم کر لے تو اس کے بعد دوسرے پروسیس نے اپنا کام شروع کرنا ہے دیر آر ٹو انڈیپینڈنٹ ٹو انڈیپینڈنٹ پروسیسز بعض اگر ان کے ٹائمنگ کو کنٹرول نہ کیا جائے کہ ایک جو ہے جو پہلے جس نے اپنا کام ختم کرنا ہے اور دوسرے نے اس پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے آگے اپنا کام بڑھانا ہے وہ دوسرے نے اپنا کام شروع کر دیا اس سے پہلے کہ پہلا اپنا کام ختم کر سکا ریممبر اگر آپ کو سیمو فور وغیرہ کے بارے میں انفارمیشن ہو تو یہ ذرا اس سے کوئی ملتی جلتی چیز ہے ہم کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ان کو سیکوینس مہیا کیا جائے لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو وی ہیو وہ جو میں نے ایکسیڈینٹ جو گلف وار کے بارے میں ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں دیٹ ایکسیڈنٹ بیسکلی واز اے ٹائمنگ اس میں جو مختلف پروسیسز سے جو ڈیٹا آ رہا تھا اس میں سیکوینس الٹا سیدھا ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے اس نے ریزلٹس جو ہے نیگیٹو کیلکولیٹ کر کے اپنا ٹارگیٹ جو آگے کے بجائے اس نے وہیں پر زمین میں دھنس کیا دوسرے طرح کے جو پرابلمس جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جہاں پر انوائرمنٹ ڈسٹریبیوٹیڈ ہو وہاں پر بھی کچھ خاص طرح کے پرابلمس آ جاتے ہیں جن کو ڈیبک کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے بات صرف میں اتنی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیر آر نمبر دیر آر نمبر آف ادر کلاسز آف برگس دیٹ یو نیڈ ٹو بی اویئر جون جو آپ کا ایکسپیرئنس بڑھے گا جون جون آپ کو ان سسٹمس پہ کام کرنے کا موقع ملے گا یو وڈ نو اباؤٹ اور پھر آپ ان کے بارے میں سوچیے کہ ان کی ٹیپکل سمٹمس کیا ہوتی ہیں اور ان کی ٹیپکل اگزامپلس کیا ہیں کہاں پر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں میں اپنی یہ بگس کی کلاسز کے بارے میں گفتگو کو اسی جگہ پہ ختم کرنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم نے جو باتیں کی ہیں آج کے لیکچر میں ذرا ان کو ریوائز کر لیں ذرا اس کو سمرائز کر لیں اس گفتگو کو یہ پوری بگ کی کلاسز کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کو میں یہاں پر سمرائز کرنا چاہوں گا ہم نے کچھ بگ کی جو مختلف کلاسز دیکھی وہ سب سے پہلے ہم نے میمری لیک کی کلاس دیکھی میموری لیک کا بگ کیا ہے اس کی بیسک سیمٹم یہ ہے کہ اس میں جو سسٹم آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ آپ میمری کو ڈی ایلوکیٹ کرنا بھول جاتے ہیں جب آپ میمری کو ڈی ایلوکیٹ کرنا بھول جاتے ہیں آہستہ آہستہ سسٹم کے پاس ورکیبل سپیس کم ہو جاتی ہے اور اس سے یہ پرابلم پیدا ہو جاتا ہے پوائنٹرز کی وجہ سے جو دوسرے دو پرابلمس جو ہم نے جو اسٹڈی ایک میموری اوور رن کا پرابلم اور دوسرا انویلڈ پوائنٹرز کا پرابلم میمری اوور رن کا پرابلم کیا ہے کہ یہ وہ والا پرابلم ہے کہ جس میں آپ نے جو سپیس ایلوکیٹ کی کسی ایرے میں یا کوئی سٹرنگ یا کوئی میمری ایریا اینڈ ایکچولی جو آپ کا جو ڈیٹا کا سائز تھا دیٹ واز مور دین دیٹ میمری ایریا جتنی آپ نے سپیس ایلوکیٹ کی اینڈ وین یو ٹرائی ٹو رائٹ ان دیٹ جو آپ کی باؤنڈری سے باہر جو ایریاز ہیں تو آپ یو کرپٹ ادر ویریبلس ان کی ویلیوز کو کرپٹ کر دیتے ہیں اور یہ دوسرا پرابلم تھا اور ان پوائنٹرز میں جب آپ کو کیے بغیر استعمال کریں ڈیلیٹڈ کو استعمال کریں یا کو ٹائپ کرنے کے بعد ایک سے دوسری ٹائپ کے کنورٹ کرنے کے بعد پھر اس کو یوز کریں تو پھر اس سے جو پرابلم آتے ہیں وہ ان ویلڈ کے پرابلم ہیں ان تینوں کیسز میں جو ایک چیز جو کامن ہے جو یاد رکھنے کہ یہ تینوں کیسز اکثر اوقات سسٹم کے کریش کی صورت میں سامنے آتے ہیں لیکن دین دیر آر ادر تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کو اس کو نیرا ڈاؤن کرنے کے لیے کہ کون سا پرابلم ہے ان تینوں میں سے پہلا اگر یہ میموری لیک کا پرابلم ہے تو اس کی بیسک سمٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ میموری کم ہوتی جاتی ہے اس کی وجہ سے سسٹم سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ کا کام آہستہ ہو رہا ہے دیٹ از اے سمٹم فار اگر آپ کا پروگرام ایسا ہے کہ آپ کے کچھ ویریبلس میں ویلیوز کچھ عجیب و غریب طرح سے پڑی ہوئی ہیں اور اگر اس کے دائیں بائیں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو کچھ ایک میننگ فل سی چیز آپ کو نظر آئی اگر آپ اسے ٹیکسٹ میں پرنٹ کروائیں یا کچھ اس طریقے سے کریں تو بیسیکلی یہ وہ سیمٹم ہے میمری اوور رن کی کہ آپ نے سٹرنگ ایک چھوٹا ایلوکیٹ کروایا اور اس کی ڈیٹا جو تھا سٹرنگ کا سائز دیٹ واس لارجر دین دیٹ ڈیٹا دیٹ میمری جو آپ نے ایلوکیٹ کی اور اس سے یہ چیز خراب ہو گئی جو آپ کے جو دوسرا ویریبل جس کی ویلو آپ چیک کر رہے ہیں اس کی ویلو ان کچھ اور سے اور ہوگی اور تیسرا انویلڈ پوائنٹ اس کیس میں کیا ہے کہ سسٹم بزگت کریش ہو جاتا ہے اور اگر آپ بیچ میں کوئی پرنٹ وغیرہ کی اسٹیٹمنٹس آپ ڈالیں تو اکثر اوقات یہ شفٹ ہو جاتا ہے یا یہ پرابلم ڈس اپئر ہو جاتا ہے تو یہ جو سمٹم جو ہے یہ ڈیلیٹ کے کیس میں یا اس طرح کی کے کیسز میں ان ویلڈ پوائنٹر کے کیس میں سامنے آتی ہے اور یہ ایک اسٹرانگ انڈیکیشن ہے کہ یہ آپ کا انویلڈ پوائنٹر ہے لیکن بہرحال کریش اگر ہو رہا ہو تو تینوں کیسز میں میموری کا پوائنٹر کا کوئی پرابلم ہے اور یو شوڈ ایکسپیکٹ کہ یہ ان تینوں کو آپ جب انویسٹیگیٹ کریں گے تو آپ کو اس کا حل مل جائے گا یہ جو اس کے علاوہ پوائنٹر سے ریلیٹڈ ایررز کے علاوہ جو تین چار ہم نے مختلف چیزیں دیکھیں وہ تھیں جو لاجک کی ایررز بولین ایررز کوڈنگ کی ایرر اور لوپ کی ایررز لوپ کی ایررز جو ہیں بڑی کامن ہوتی ہیں عام آسانی سے نظر آ جاتی ہیں اور اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر انفائنائٹ لوپ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سسٹم اسٹک دیر کوئی پروگرس نہیں ہو رہی یا ایک ہی چیز اب آؤٹ پٹ مسلسل آئی جا رہی ہے ایک ہی چیز پرنٹ ہو رہی ہے ڈائلاگ باکس بند نہیں ہو رہا جب آپ اوکے کرتے ہیں تو وہ ڈائلاگ باکس پھر دوبارہ آ جاتا ہے یہ تمام سمٹمس ہیں آپ کی لوپ کی انفائنائٹ ہونے کی ایرر کے نتیجے میں تو اس کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی یا اگر آپ کی ون آف کی جو ایرر ہے آف بائی ون کی جو ایرر ہے باؤنڈریز پہ جو ڈیٹا ہے جب آپ اس کو پلاٹ کریں گے تو آپ کو ڈسکنیکٹڈ نظر آئے گا تو وہ ایک آپ کو انڈیکیشن ہے کہ یہ آپ کی آف بائی ون کی ایرر ہے یا تیسری لوپ سے ان ایکسپیکٹڈلی باہر آ گیا تو یہ عام طور پہ امبیڈ لوپس میں ہوتا ہے اور اس کیس میں اندر والا لوپ کا جو کنٹرول ویریبل ہے باہر والی لوپ کی دوبارہ ایٹریشن کے نتیجے میں وہ اپڈیٹ نہیں ہوا ہوتا اکثر یہ بڑا کامن پرابلم ہے اور یہ اس کی سمٹمس ہیں لاجک بولین کوڈنگ ایرر یہ جو ساری کی ساری ایرر جو ہیں یہ لاجیکل ایرر کے زمرے میں آتی ہیں ونس اگین اندر کلاس آف ایررس اور اس کیس میں بولین کے کی کیس میں لوجک کیس میں اکثر آپ کو بڑا بالکل الٹا کام آپ کو نظر آتا ہے میں آج کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے تو اپنی گفتگو یہیں پر ختم کروں گا ڈی بگنگ کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی اگلے لیکچر میں اس پہ ہم بات انشاءاللہ کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہم ڈی بگنگ کا پروسیس کیسے کریں اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے خدا حافظ اور اسلام علیکم